حمدا موفيا لنعمه وكافيا لمزيديه والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فهذا ما اشتدت إليه عاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق المدقق كلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسرائي بتتميم لتتمة على نمته من ذكر ما يفهم به كلام الله والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطبير بذكر أقوال غير مرضية وأعارب محلها کتب العربیۃ والله اسأل النفع به فی الدنیا واحسن الجزاء علیہ فی الاخرا با بمنِّہ و کرمہ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمه تمام تعریف ہر طرح کی تعریفیں کوبیاں اللہ کے لیے ہیں موافیا جو اس کے تو اس کے اس کے انعامات کے برابر ہے مزید ہی اور برابر ہے لمزید ہی آنے والے انعامات جو انعامات ہو چکی اس کے بھی برابر اور جو آنے والے انعامات ہیں یہ بھی برابر سلا تو السلام علی سعیدنا اور صلاة و سلام ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے صحابہ پر جنودی ہی اور آپ کے لشکر پر یعنی مجاہدین پر اماں باد حمد و سلاد کے بعد احادہ مشتدت حاجت الراغبی نفی تک ملتی تفصیل قرآن الكرین. یہ وہ ہے جس کی زیادہ ضرورت تھی رغبت کرنے والے والے اس چیز کی تفسیر قرآنِ کریم کی تکمیل کی الزی الفام العلامۃ المحق المدق جلال الدین محمد بن احمد المحلی اشاقی جس کو تعلیف کیا جمع کیا جلال الدین محلی شافعی نے و تکمی میں هو ہو اول صورت الى الآخری صورت السرائی اور یہ تکمیل ہے تکمیل ما فاتحو ما فاتحو جو وہ چھوڑ گئے علامہ جلال الدین محلی جو چھوڑ گئے اس کی تکمیل ہے کیا چھوڑ گئے تھے وہ صورت البقارتی آخر سورت السرا سور بقرہ کے شروع سے لے کر سورۂ اسراء کے اخیر تک ایسی تکمیل کے ساتھ علانم جو علامہ جلال الدین محلی کے طرز پر ہو اور وہ طرز کیا ہے اس طرز کو ذکر کر رہے ہیں علامہ جلال الدین محلی کا طرز ما ہم وبی کلام اللہ تعالی جس کے ذریعے اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے ولی اعتماد اعلی ارج القوالی اور جو راجح قول ہے اس پر اعتماد کرنا ہے اور جو ماحج حکیم کی قراعت ہے اس پر تنبی ہے اور اعراب کو بیان کرنا ہے جس کی ضرورت ہے المختلف المشہورتی تو مختلف اختلاف ہے مشہور اختلاف مشہور, مشہور, مشہور, مشہور قرع اور مختلف قرعت اس کے بارے میں ذکر کریں گے تنبی کریں گے علا وجہ لطیف, لطیف ہوتابیر وجیز اور مختصر تعبیر کے ساتھ قطر کی تتویلی اور کو ترق کیا ہے تطویل کو ترق کیا ہے ذکری اقوال غیر مرضیت عاری بح الحاق کو طب تو غیر ضروری اعراب کو نظر انداز کیا ہے اس لیے کہ اس کا محل عربی کتابیں ہیں یہ تفسیر کی کتاب نہیں نو ہے علم المعانی ہے علم البیان ہے علم بدی ہے یہ عربی کی کتابیں اس کا محل ہے اللہ ف دنیا احسر الجزا علیہ فلقبہ بنی و کرمی تو اللہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ دنیا میں اس سے نفع عطا فرمائے اور بہترین بدلہ آخرت کے اندر ہی, ہی اپنے احسان کے ساتھ کرم ہی اور کرم کے ساتھ اس خطبے کا خلاصہ ایک تن مصنف رحمہ اللہ نے علامہ جلال الدین سعودی رحمہ اللہ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر تفسیر لکھنے کی وجہ بیان کی کہ علامہ جلال الدین محلی سے جو کچھ رہ گیا تھا اس کی تکمیل کی کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ اس کی شدید ضرورت ہے مسلسل اصرار تھا اس لئے میں نے یہ کتاب لکھی اور پھر اس کی ترتیب بھی ذکر کی کہ میں نے کس ترتیب سے لکھی ہے کس طریقے پر لکھی ہے کہ جس طرح علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے اس کو تفسیر, کے تفسیر کو لکھا سورہ سے لے کر سورہ ناز تک میں نے بھی اسی ترتیب سے لکھنے کی کوشش کی ہے اور اختصار سے کام لیا ہے ایجاز سے کام لیا ہے تطویل کو ترک کیا ہے اور اس میں جو راجح اقوال ہے اس کو ذکر کیا ہے جو ضروری اعراب ہے ایک لفظ کے اندر کتنے اعراب ہے اس کو بیان کی ہے قرآت کیا ہے جو مشہور قرعت ہے اختلاف والی قراعت ہے جو اس سارے, اس، ان, سارے، ان ساری قراعت کو میں نے بیان کیا ہے بسم اللہ رحمن رحیم اس سے آگے انشاء اللہ سوریہ بکرا سے انشاءاللہ کل شروع کریں بات سمجھ میں آئی پوچھیں جی السّلام علیکم